خدا کے محبوب نہیں رہے ہو گئے لیکن میں میں تو اس کا محبوب ہوں وہ میرا محبوب وہ میری رہنمائی سیاحدین میری رہنمائی کر اور رہنمائی کیسی کہ قوم ہے کہ نکال کے لے جاؤ نکال کے چلے جو پہلی جو میں ان روایت کی طرف نہیں جا رہا جس کی کہانی آپ کو ملے گی تو وہ کہتے ہیں ان کو پرس آیا اور پھر وہ نہانے لگے تو وہ ان کے کپڑے لے کے گوڑی بالتی اس لیے ایسی کوئی بات نہیں یہ کوئی اذیت نہیں اذیت یہ ہے کہ آزادی کی خطر لے کے جاتے ہیں ایک اسٹیج پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لے کے جاتے ہیں پیچھے دشمن آ گیا آگے سمندر ہے کہاں جائیں اس نے کہا انہیں رب کی سیاح دیں میرا رب میرے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ہوں اور تھوڑا ہم ملے گی گبراہی قوموں میں یہ باتیں آتی ہیں رسول اور اس کے ساتھی جن کے قدم مستحکم رہتے ہیں چھڑکتے نہیں وہ رہنمائی کے کسی آگے یہ سب ہیں دوسری کیا بات وہاں سے نکال کے لیے آئے سیرا میں آ وہاں ٹریننگ شروع ہو گئی کھانے کے لیے گوشت ذائقے کے لیے مٹھائی منو سروا جسے آپ کے صبح شام مل رہی ہے ٹریننگ ہو رہی ہے نئے جوان ان کے ذہن سے دشمن کا خوف اٹھایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں ایک ہی طرح کا وہ مشر میں ہوتے تھے دالیں ہوتی تھیں مسر ہوتے تھے لہسن ہوتا تھا پیاز ہوتا تھا گندم ہوتی تھی یہ کیا کام یہاں آپ اندازہ کریں کہ زمال آشنا قوم کا اور عروج کی طرف جانے والے <Kensak> <تصف> مہارندر جو اللہ کی وہی پیدا کرنی چاہتی ہے وہ نہیں پیدا ہوتا اپنے رسول کو عزیز دے رہے کہا اچھا ٹھیک ہے باز نہیں آتی سامنے چلو کب کرو وہاں جمیلے بھی ہیں وہاں دالیں ہیں مسور ہے لہسن ہے پیاز ہے سب کچھ ہے کہاسا فیمن جب بڑے زبردست قسم کے لوگ وہاں ہڈیاں توڑ ہڈی شکل قوم اس میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی طرف ہمیں بیچ رہے جاؤ اللہ اللہ نے تمہارے نام لکھ دیا ہے جانا تمہیں کیا حضم انت تیرے رب فقات ہے جا تیرے رب لڑو نہ ہونا قائدے ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیا اذیت ہے سوچے رسول انقلاب کے لیے جماعت کو لے کر باہر آ جاتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے آئندہ عروج کے رستے دکھاتا ہے اور قوم یہ لیول کہتی ہے کہ لڑائی کے وقت میں یہ لڑائی ہے کہ لڑائی کے وقت میں تو آپ تیرا رب جاؤ یا تیرا بھائی جا کے لڑتے رہو ہم نہیں جاتے ہوں. ہم ادھر ہی ہیں تم جس وقت فتح کر لو گے نا چلے جاؤ گے ہمیں بلا لینا ہم آ جائیں دیکھیے کسی بھی اور وضاحت کے درمیان یہ انڈرسٹنڈ کر کے وہ ان کا سے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا پیار اس قوم کے لیے ہے جو ساحل ایمان ہو کر اسلامی نظام کے قیام و بقاؤ استحکام کے لیے لڑتی ہے اور ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ایکٹ کرتی ہے ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو بچا کے رکھتے ہیں دیکھیے ایک قوم کے ساتھ پہلے ایک واقعہ ہو چکا انہوں نے اپنے حصول کو اہمیت بھی تم اس طرف لاؤت کرا کے لے آئے تم سمجھتے ہو کہ وہ جنگوں میں کٹانے کے لیے تمہیں ساری چیزیں کھاتے تھے تم تمہیں سواد سے ہٹا کے جنگل کے اندر کھجور کی کھجوروں کی گٹلیاں تٹ کھاتے اس کو برا سمجھتے یہ تمہاری تربیت کے الزام بہت کچھ ملے گا ہم تمہیں بچا کے رکھیں اور پھر جب لڑائی کی بات آتی ہے تو تم ساتھ چھوڑ کے کہتے ہو کہ دیکھنا اس میں سے کوئی چیز نہ ہونے پڑی اس میں سے کوئی چیز ہو گئی ازیت رسول کا باعث بنی تو پھر ہمارا پیار ایسا اور یہی تھی وہ سورا میں جہاں آتا ہے نا ان اس سے پہلے کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو اصیت ہیں اسی عذیت کا تذکر ہے یہ آگے بڑھی بدما زاغ ذاو اللہ موسا کے ساتھی سیدھے نہیں چلے ہو یاد رکھیں جب بھی ایک پروگرام ہوتا ہے اس کی ایک اسٹیٹ لائن ہوتی ہے ایک روش کا ایک متوازن رستہ ہوتا ہے جب تک لوگ سیدھے رہیں اندر سے طبیعت اس کے مطابق چلنے کی کتاب کی عنابت اللہ کی توجہ رہے دل جھکا رہے تو وہ رستہ چلتی رہتی ہے یوں ہی دل ٹیڑا ہوا ذہن میں ٹیڑھ آئی تو رستہ ڈفرینٹ ہو رس. انہوں نے دی وہ لیول جو وہی لانا چاہتی تھی انہوں نے حاصل ہی نہیں کیا ہم نے کہا جاؤ جتی ہو نہ یہ زمین ہے چالیس سال بہت کرو ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے جتی ہو نہ چالیس سال کا ایک نقصان اس کو کہا کیا کہ سا وہ ٹیڑھے ہو گئے انہوں نے نبی کے ساتھ اپنا لنک اپنا رابطہ سیدھا نہیں رکھا عنابت اللّہ کا جو منیر تھا اندر دل کے جغاؤ کی بات تھی وہ نہیں رہی اندر ان کے ٹیڑھ آئی جب ٹیڑھ آتی ہے تو ہم نے تو اختیار دیا ہوا ہے انسان کو ایسان. جو ٹیڑھا ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے ہم اس کے عمل کے مطابق اس کے نتائج میں کر لیتے ہیں فلم ساغو جب وہ ٹیڑھے ہوئے ازار اللہ حکم ہوں یہ نہیں کہ اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اللہ نے ان کے دلوں کے ٹیڑے ہونے پر انہیں عذاب دیا یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا کئی مقام پر مثلاً پورے بکرے میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کر ہیں منافقوں کی بات ہے انہوں مستحق ہوں ہم تو مذاق کر رہے ہیں اللہ نے کہا اللہ عشتوں میں اللہ ان کے ساتھ گزارتا اللہ نہیں گزار کرتا عربی کا یہ دستور ہے کہ جب کسی عمل کی جزا دیتی ہے بتائی جائے سزا بتائی جائے تو وہی پھر استعمال ہوتا ہے کیونکہ جزام افاقہ ہوتی ہے وہ لوگ استضاء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے استجاع کی ان کو سزا دیں ہیں یہی مانا یہاں ہے کہ جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو ٹیڑے ہونے کی صلاح دی اللہ ان کی نفسیات ہی ٹیڑی ہو رہی اور آگے اب اللہ اللہ حفیظ محمد الفاسقین جو لوگ انسانیت کے بہترین پیٹرن سے نکل کر دی. اس کے نمونے سے نکل کر ادھر ادھر کسی اور طرف چلے جاتے ہیں زاگو ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو رہنمائی نہیں ہوتی یہ نتیجہ کیز نہیں ہو سکتے ان کے آواز وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتے یہ جہاں تسکرہ آیا ہے نا وہ جو میں نے جس کا حوالہ بھی حضرت سلام کر کے فض اللہ کا وقت کا فکاطلہ وہاں بھی یہی کہا ہے کہ ہم فاسقوں کو جائیں اس کی نہیں. ہدایت نہیں دیں یہ فاسقوں کی قرآن پورا بکرہ میں بھی یہی آیا ہے یہ دل و ہی مین شاہ و یہدی مینو شاہ یہاں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کئیوں کو رہنمائی دیتا ہے اور جو عام ترجمہ دیتا ہے لالیہ فاسقین اللہ فاسقین کے قوم کو رہنمائی نہیں دیتا جن کو رہنما رہنمائی دیتا ہے جو نہیں ہوتے عمل کا آغاز انسان کی طرف سے ہے. خدا کی طرف سے جزا سفر یہ علمہ ساؤزا اللہ ہو یہاں سے کچھ لوگوں نے تقدیر کے مسئلے بڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں میں یہ موضوع نہیں ہے لیکن بائی دیر اس کا فکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل ٹیڑھے نہیں کرتا جب لوگ ٹیڑے ہوتے ہیں تو تب خدا ان کو ٹیڑھا اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے قاعدے سے جب وہ لوگ ہٹتے ہیں تو اللہ انہیں گمراہ قرار دیتا ہے جو دلوں کمانے کے لیے کہ اللہ انہیں گمراہ کرار دیتا ہے. یہ نہیں کہ گمراہ کرتا وہ تو کرتا ہی کسی پہ گمراہ وہ تو گمراہی کی سزا دیتا ہے یا گمراہ کرار دیتا ہے یہ اصول یم کرم وہ مکر کرتے ہیں. اللہ مکر کرتے ہیں. بات یہ نہیں وہ مکر کرتے ہیں ساشیں کرتے ہیں خدا ان کی خوبیت ساشوں کی سزا دے گا یہ مفہوم ہے عبی انداز کا بھی اپلائی ہوتا ہے یہ کالم بٹا نو میں صرف ففٹی ون بائی نائن یہ بس ویل تسکرہ بات ہے لیکن آپ کے علم میں رہنی پیچھے شاہتے پیش کر کے کہا ان لفیق مختلف تم لوگ مختلف بات میں لگے ہوئے اس قرآن کریم سے اسی کو عمدہ کیا جاتا ہے جو عدا کیا جانے کے لئے سردا سون جگڑالو قسم کے, کے لوگ مار ہوئے اللہ دینا فی عورت انساہون جو اپنے تراشیدہ خیالات کے نشے میں بھولے ہوئے یہ <تصفيق> بات تذکرہ یہ بس میل تذکرہ تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مجبور یا گناہ نہیں کرا کرتا نہ بناتا ہے وہ گنہگار ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ میرے قاعدے کے مطابق نہیں ہی. یا اس کے کسی عمل کے سبب سے اس کی سزا بتاتا ہے کہ ہم یوں لیں اس لیے کہ اگر یہ صبر مان لیا جائے کہ جو جس کی تقدیر میں ہوتا ہے پتہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا تو کسی نے غلط کام کیا کسی نے عزت خراب کی کسی نے قتل کیا تو اپنی مرضی سے کیا خدا نے کرایا یہ شیطان کا قول ہے جس نے کہا تھا کہ خدا فو ماغ وا نہیں تو انہیں مجھے گمراہ کیا شیطان کا قول ہے مومن کا قول نہیں ہے مومن کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون دے کر انسان کو انسان اپنے اپنے اختیار کے سزا ملے گی اگر اونندہ چلے گا تو اونے ہونے کی سزا ملے گا استحصال کرے گا تو استحصار کی سزا ملے گی یہ یہ ایک مثال تھی جتنا بکتا ہو جس منت جس منت رحض تعالی جی سمن مریم یا رسول اللہ علیکم مصدق اللہ مابین جدی منتورا ومبشرا برسول جاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینینات قالو هذا سحر مجین ایک مثال دی حضرت علیہ السلام اور کہا کہ دیکھنا محسوس کی طرح سے رکھا نوسا علیہ السلام کی قوم کی طرح سے اپنے رسول کو نہ دینا دوسری مثال پہز کال ایک دوسرے پیغمبر کا تصرا ہو یہ سب نے مریم ملیم کے سے یا بنی اسرائیل ہے اس نے یا کو کہا وہ بھی بنی اسرائیل ہی براتے یہاں انہوں نے بکرا بائی نیم کیوں کہ اس وقت بنی اسرائیل اس کی قوم نکل کے مصر سے غلامی سے آزادی میں آ گئی تھی اب وہ مصری قوم کا پارٹ نہیں تھی موسا علیہ السلام کی قوم شمار جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت بنی اسرائیل محکوم قوم تھی اور اس وقت رومت سزا اس لیے خطاب رومنس کو نہیں اسرائیل اس اس اس رسول اللہ علیکم جیسے اس نے کہا تھا کہ وہ کپتان میں ہونا تم جانتے ہو کہ رسول میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری تک یہ بھی کہا کہ تم بھی جان لو میں بھی اللہ کا رسول ہوں تمہاری کروں جو توات میں آیا تھا اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کو سچ کرتا ہوں دیکھنا موسا کی طرح مجھے اتنا دینا کیا بات مجھے عزیت نہ دینا پتہ نہیں میری زندگی میں میں یہ رومن امپائر کو پلٹ کے پھینک سکتا ہوں یا نہیں کوشش کروں گا اس وقت لڑنے کی ضرورت پیش آئے گی اس یہ نہ دینا کہ عنا تیرے تو لڑکے ہم نہیں مت کہ میں تو کی تصدیق کرتا ہوں اس میں جو کچھ کہا گیا تھا وہی بس اور پھر میں تو چلا جاؤں گا میرے بعد ایک ہستی آئے گی میں بشار دیتا ہوں کہ وہ جب وہ ہستی آئے گی تو یہ سارے گلابی کرتے ہیں انو, اسراحو, اغلال لطي, جو اپنے کندھوں میں سارے میرے پاس میں چلا جاؤں اس وحو احمد ان کے اس میں مبارک یہاں تک بات ہوئی یہ حوالہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کا بھی پارٹ کیا ہوا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو ایک بات صرف کہی فلم کیا بل بری یا وہ پیغمبر واضح نشانیوں کے ساتھ رسول جس کی بات کہی تھی وہ آ گیا ہم بنی اسرائیل کو آ اس نے بتایا کہ میں بھی آلو تو بنی اسرائیل نے کہا اہل کتاب نے کہا حاضر سیرم الدین یہ کچھ دھوکا معلوم میں میں نہیں جانا چاہتا سہم کہتے ہیں اس عمل کو جو بظاہر کچھ نظر آتا ہو اور اس کے پیچھے سازش کو جادو کوئی چیز نہیں یہ مانا نہیں ہے ہم نے تو یہ بنا لیا کہ جادو جادو کا کیا مقصد ہے لفظ گور ہے اس کے اثرات و رسم ہوتے ہیں ایک بانی پڑی والی کسی شخص میں چوڑا نہیں کہ والمیک بالمی جی کوئی اچھی حسین ہوتی ان کے معنی والے باقیات میں اس وقت ہندوستان میں پھسڑ گئے تھے ان کی وہ بانیاں مشہور ان کی اپنی زبان تو ہوتا وہ بولتے ہیں تو اس کے جادوئی اثرات و رتب ساری کاموں نے یہ بنا لیا انہوں نے کہا آج بھی ہم قرآن کریم کے الفاظ کر اس کے اثرات کرتے ہیں یہ سہر ہے یہی موقع الزام لگانا چاہتے کہ یہ ٹیچک لگائے گا سب کچھ ٹھیک کر دے گا یہ تو پھر جادو کی بات ہے نا کہ کوئی کام نہیں ہوتا تو کیچک لگایا کر کے دکھا دوں اس نے کہا کہ یہ چینج لائے گا اللہ کا نظام نافذ کرے گا اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگائے گا قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی بنیاد محسوس کی طرح آئے گا یہ ساری بشارت حضرت کے ہاں سے ہمیں اب آ جائیے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں میں لا سکا یہ چینتالیس بٹا تیس یہ فلم پر ہیم الحسن کا تسکرا کے پیچھے سے چلا رہا ہے یہ انتیس سے میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ صحیح انداز آپ کو بل متا تو ہاؤ لائے و آبا ہوں حتہ جا ہوں ان حق و رسول المدین بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لیا ہے رسول مبین صاف صاف بات کروں کو لمبا جا جب آ ان کے پاس حق کالوں حاضہ سیرون حق کو سیر کہنا سیر وہ ہوتا ہے جو حق نہیں لہٰذا سیرون و اینا میں ہی کافل ہوں یہ جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں وہ اور انہوں نے کہا اللہ نزیر حاضر ولا قرآن و اللہ رجنم من القریت عظیم یہ قرآن ہی اترنا تھا تو یہ دو بڑی بستیاں ہیں ان کے کسی عظیم آدمی پر تھی نہیں تارتی رحمت کہ تمہارے رب کی رحمت رحمت ہو بانٹتے ہیں یہ کب سے ٹھیکہ لیا انہوں نے کہ رحمت خدا کی اور بانٹے یہ نانو کا سمنا بہن ہوں یہ تو اس کی رحمت کی بات ہے ان کی معیشت ان کے حامل پہلے قانون کے مطابق تقسیم ہوتی ہے اور دوسرے مقام پہ کہا ہے اللہ یادم ہوا سوئی حجال و کا خدا کو خوب معلوم ہے اپنی وزالت کا طرح یہ ہے وہ بات جس کو انہوں نے کہا یہ اچھا میں یہیں اس بات کو بند کرتا ہوں یہ دو شہادتیں دو مثالیں مصع السلام کے عیصا علیہ السلام کی دی ہے بات کشنا ہے میں یہ عرض کروں گا کہ ساری کائنات کے کا ایک عمل کو واضح کرنے کے بعد پھر جماعت مومنین کو کہا گیا ہے کہ تم عمل سے اپنے آپ کس طرح سے مملک ظاہر کرتے ہو پھر مثالیں دی ہیں دو کشتی قوموں تب جا کر بات متعین کی ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے تو یہ اس کی مزید باتیں جو ہیں وہ غلبہ اسلام کی طرف جو چیز لے کے آئے گی وہ ہم اگلے انشاء اللہ تسلی لیں گے ربانہ قبل ہم تسلی ایک ضروری اعلان سن لیجئے گیارہ اپریل کو میرے خاص درس کا موضوع ہوگا حیات باد الماج صاحب اس میں شریک ہونے چاہیے ان کو بتائیے اگر پہلے سے پتہ چل جائے کہ کتنے لوگ ہیں تو ہم مزید کُرسیوں کا استعمال کریں گے تو اس میں 11 اپریل ان شاء اللہ یہ موضوع ذرے ایسا آئے گا پرانے میں تو سمجھا ہوں سے مانا جائے لیکن یہ کہ بغیر جانکاری کے یا بغیر اور چیز کے جتنے بھی آج کے وسائل موجود ہیں پرانے کریم حیات باد الومات کی کیا بات کرتا ہے ہمیں ہدایت دے اور اس چیز کو پیش کرنے کی تو نہیں اگلی جہاز <سؤال>